ہمارا درس چل رہا تھا تربیتی کلاس میں مثال مسلمان کے حوالے سے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے تو اس بارے میں ہم نماز کے حوالے سے لے رہے تھے اور سب سے آخر میں ہم نے یہ لیا تھا کہ نماز کا انسان کے اوپر اثر کیا ہے اور خصوصاً فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ نفر عبادت کا کیا فائدہ ہے نفر نماز ہو نفر روزے ہوں ہاں جی اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اس کی دلیل یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بیٹھنے کا فائدہ ہو کہ ایک معلومات ایک چیز آپ کو حاصل ہوئی معلومات ملی لیکن اس کی دلیل بھی ہم کو چاہیے کہ ہمیں تاکہ ہم خود بھی ہمیں پتا ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے اور کسی سے بات چیت کرتے ہوئے بھی تاکہ آدمی دلیل سے بات چیت کر سکے تو دلیل کیا ہے اس کی ہاں جی ہاں قدسی سے خود اللہ کا کیا فرمان ہے تقربیہ حتہ <وحِبَّة> کہ میرا بندہ نفل عبادت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو یہ نفل عبادت کا چاہے نفل روزہ ہو نماز ہو کچھ بھی ہو اس کا یہ فائدہ اور جب اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا پھر کیا ہوتا ہے یہ سادیش میں ہم نے پڑھا تھا اللہ ماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے کیا مانے ان چیزوں کا اس کا ہر چیز اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے یعنی اس کی ہر بات اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ جس طرح حکم دیتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے لیکن اس کے مطابق ہونے کے لیے ایک بات ہم نہیں کہہ سکے تھے بتا نہیں سکے تھے کیا ایسے ہی اس کے مطابق ہو جاتی ہے یا اس کے لیے بھی کچھ چاہیے اب فرض کرو میں نوافل پڑھتا ہوں بڑی نفل عبادت کرتا ہوں تو کیا صرف نفل عبادت کرنے سے ہی میری ہر چیز اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہو جائے گی فرائض بھی ہیں وہ تو فرائض کے بعد ان وافل ہیں ہاں کیا صرف جو ہے یہ یعنی فرض کرو ایک آدمی بہت نفل نوافل بس بڑی نفلی عبادت کر رہا ہے فرائض بھی پورے کر رہا ہے تو کیا یہی کافی ہے اس کے لیے کہ اسی کے ساتھ وہ اس کی ہر عبادت اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اور کچھ اور بھی کچھ ہے سنت بھی ہے توحید بھی ہے بہت اچھی چیزیں چیز ہیں سارے کچھ بنیادی چیزیں لیکن بغیر علم کے ہو جائے گا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر سکوں گا جب اللہ کی مرضی کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے سمجھے نا یہی سے ہمیں علم کا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ چیز بھی اللہ کا تقرب حاصل ہونا ٹھیک ہے اس کا ذریعہ ہے عبادت، نفل عبادت نوافل کے اہتمام لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ تاکہ بندے کو پتا تو ہونا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ کس چیز پر راضی ہے اور اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کیا اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہے کس پر راضی نہیں ہے کیا اللہ کو پسند ہے کیا اللہ کو پسند نہیں ہے کیا اس کا علم بندوں کو ہے یا نہیں ہے اللہ نے اس کا علم دیا نہیں دیا ہاں دیا ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتنی اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے کہتے ہیں نا اللہ پتنی کس چیز پر راضی ہو جائے اکثر یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بارتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے ہاں جی بے بنیاد چیز ہے اللہ جو چاہتا ہے اللہ جو پسند کرتا ہے اللہ نے بیان کیا ہے اللہ جو نہیں چاہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اللہ نے وہ بیان کیا ہے لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا اس کو ایسے مجہور نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ کو پتنی کیا چیز پسند آ جائے ایک آدمی کو بدت کر رہا ہے کوئی غلط کام ہے جو سنت کے خلاف ہے اور کہتا ہے اللہ کو پتنی کیا پسند آ جائے کیا پسند آئے گا یہ چیز سمجھا نا اس لیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا قرآن و حدیث میں یہی تو بیان ہوا ہے اللہ کا قرآن اس لیے آیا ہے بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن اسی لیے آیا ہے کہ کے ہم کو بتائے کہ اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے اور نبیوں رسولوں کے آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پسند اور ناپسند لوگوں کو بتائیں تو اس لیے جو کہا جاتا ہے اللہ کو پتنی کیا پسند آ جائے یہ سراسر غلط چیز ہے اور بلکہ یعنی کہ اللہ کے اللہ کے اوپر بلکہ بہتان ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے ایسی چیز نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو جو چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے جو پسند ہے اس نے اس بیان کیا ہوا ہے اور ہمیں معلوم کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں تو یہ بہت اہم چیز ہے تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے نوافل سے لیکن کیا ہے کہ اس میں بنیادی چیز اللہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ میں کروں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو دیا اس کے ساتھ مزید ہم نے یہ بھی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ علیہ السلام کو بلا کر اس کو بتاتا ہے اس کا نام لے کر کے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہی چیز ہی انسان کے لیے کافی ہے یہ شرف یہ سعادت ہی انسان کے لیے بہت بڑی ہے کہ رب کائنات اس کا نام لے رہا ہو اس سے محبت کرتے ہوئے اور فرشتوں کے سردار کو حکم دیتا ہو کہ اس سے تم بھی محبت کرو اور پھر فرشتوں کا سردار تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہو کہ فلال بندے سے اللہ محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرو آسمانوں پر اس آدمی کی اس کے نام کی منادی ہوتی ہے اس کی تعریفوں کے ساتھ تو یہی چیز انسان کا بہت بڑا اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور پھر اس کی محبت زمین کے اندر بٹھا دی جاتی ہے اور جب اللہ کسی سے بغض کرتا ہے نفرت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی یہی کچھ کہ اللہ جب اللہ بلا بلاتا ہے لیکن یہاں پر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ اس کی مذمت میں اور اس سے نفرت اس سے دشمنی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میں فلاب بندے سے بغض کرتا ہوں تم بھی بغض کرو اور پھر آسمانوں پر اس آدمی کی منادی ہوتی ہے اس کے اس مذمت کے ساتھ اور دنیا میں بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آدمی کہ جس کو انعام مل رہا ہے اس کو بہت عزت افزائی ہو رہی ہے بہت عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے اور دوسرا کہ جو کسی مجرم کی حیثیت سے نام اس کا بھی آتا ہے اخباروں بھی آتا ہوگا سمجھے نا لیکن ایک مجرم کی حیثیت سے تو یہاں پر بھی دونوں چیزیں ہیں اسی انسان کو یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ان دونوں گروہوں میں سے کس کے ساتھ ہے اور پھر اس کی اہل زمین کے اندر بھی ان کے دلوں میں بھی اس کا بہت بٹھا دیا جاتا ہے چاہے وقتی طور پر اس کی بڑی جاہو حشمت ہو بڑا اس کا اقتدار ہو لیکن اصل دل میں لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف دشمنی نفرت ہوتی ہے زبانوں سے اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے لیکن دل سے اس پر لانتے ڈالتے ڈالے ہوں گے اور پھر اس میں مزید ان عبادات کا انسان کے اوپر روحانی طور پر کیا اثر ہونا چاہیے کہ صرف کوئی ظاہری اعمال نہیں ہے کہ آدمی صرف عباد نماز پڑھ لی اور کام ختم ہو گیا بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا انسان کے دل کے اوپر اثر اس کے ان چیزوں کے اس کے اوپر تربیت ہے ان سے اس کو روحانیت حاصل ہوتی ہے تو اس لیے جب تک روحانیت نہیں حاصل ہو رہی اس وقت تک ان عبادات کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا اور یہ فرق ہے اس شخص کے اندر کہ جو صرف ایک چیز کو کر رہا ہے اپنے سر سے اتارنے کے لیے اور دوسرا شخص جو اس چیز کو کرتا ہے پوری اپنے دل کے اپنے دل لگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ نماز دو آدمی نماز ہی پڑھتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے ایک نہ آدمی صرف بھی نماز اللہ نے حکم دیا پڑھ رہا ہوں بس اپنا فرد ہے ادا کر رہا ہوں لیکن دوسرا آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے اس نماز سے دل لگا کر تو دونوں کی نماز میں بہت فرق ہوتا ہے نماز کے امال اس کے اس کے حرکات تو ایک جیسی ہیں لیکن اس کے نفسانی طور پر روحانی طور پر جو اس کی تربیت ہے وہ بہت بڑی بہت بڑا فرق اس کا تو ہمیں وہ چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم سفر نمبر چھپن پہ رکے تھے کہ اگر مسلمان مالدار ہوتا ہے اور پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہاں سے نماز کا موضوع ختم کیا انہوں نے یہاں پر یعنی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے ایک مسلمان مثالی مسلمان کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق میں سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کا توحید کا ان چیزوں کا ذکر کیا اس کے بعد اسلام کے اہم ترین جو عملی ارکان ہے اس میں نماز ہے اس کا انہوں نے بیان کیا مختصر انداز سے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ نہیں کہ نماز کے احکامات ذکر ہو رہے ہیں اور نازکات کے احکامات صرف ان چیزوں کا یعنی کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کے حوالے سے بندے کا بندے کو یہ چیزیں کیسے کرنا چاہیے یعنی تربیتی لحاظ سے ہم نماز سے کیا فائدہ اٹھائیں تربیتی لحاظ سے زکوات کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے کیا تربیت ہے کیا صرف پیسہ جیب میں تھا کسی غریب نے مانگا اٹھا نکال کر دے دیا بس بات ختم ہو گئی نہیں بلکہ اس کے بہت بڑے اثرات ہیں اس مال خرچ کرنے کے بھی چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ کا خیرات ہو ان چیزوں کے بہت بڑے اثرات ہیں تو یہاں پر ہم ان کی تربیتی پہلو لے رہے ہیں ہاں شریع احکام جو ہے وہ ہمارے عمد اللہ دوسرے پروگرام چل رہے ہیں کہ جس میں آپ نماز کے احکامات کیا ہیں زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں وہ سارے وہاں پر لے رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم ایک اہم ترین چیز جو ہے ان عبادات سے متعلقہ کہ وہ ان چیزوں کا انسان کی روح پر اس کی دل پر اس کی تربیتی لحاظ سے اس کا کیا اثر ہے تو ہمیں یہاں پر یہ چیزیں سیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مسلمان مالدار ہوتا ہے اور اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس فریدہ میں سے اس پر جتنے مال کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اس کا پوری باریکی و امانت اور تقوا سے حساب لگاتا ہے اور اسے شرعی مصارف میں خرچ کرتا ہے خواہ اس پر واجب ہونے والی زکوٰۃ کی مقدار لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ جائے اور اس کے دل کے کسی گوشہ میں کبھی یہ خیال نہیں پھٹکتا کہ اس پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اسے ادا کرنے سے راہ فرار اختیار کر لے مال کو نفیق یہاں تین سوتا ہمیں زکوۃ کا موضوع شروع کرتے ہیں تو یہ کہا کہ اگر مسلمان مالدار ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر مسلمان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے نماز کے برخلاف نماز ہر مسلمان پر واجب فرد ہے مرد ہو عورت ہو بالغ ہو گیا اس پر نماز کسی حالت میں اس کی رخصت نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے اسی طرح حج کا معاملہ ہے ان چیزوں میں استطاعت ہو یعنی کہ مالدار ہو آدمی تب زکوٰۃ ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس فریدہ میں سے اس پر جتنا مجت مال کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اس کو پوری باریکی امانت اور تقوی سے حساب لگاتا ہے یعنی یہ زکوۃ کیا ہے فریضہ ہے اس کو فرض سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرض کیا ہے مجھ پر اور میں اس کو ادا کرنا ہے اور ادا کرتے ہوئے پورا حساب کتاب لگاتا ہے یعنی جتنا بھی اس کا مال ہے سونا چاندی ہو روپیہ پیسہ ہو کوئی اس کے تجارتی سامان ہو کوئی اس کی دکان ہے کوئی اس کی کاروبار بزنس ہے اس کے پاس کوئی جانور ہے مویشی ہے یا اس کی ذریع کو کھیت ہے جو بھی وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض کی اللہ نے ان کا پورا حساب لگاتا ہے اور یہ پہلی بات تو زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں عبادات ہیں اس میں بنیادی مقصد جو ہے بندے کا امتحان ہے آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کہاں تک اس کی اطاعت کرتا ہے تو نماز میں بندے کی امتحان ہوا اس کی جسمانی طور پر جسمانی طور پر مال خرچ نہیں ہوتا اس میں اکثر بیشتر بغیر ایک پیسہ بھی خرچ کیے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جسمانی طور پر آپ کو کچھ اس میں یعنی کہ آپ کو حرکت کرنا پڑتی ہے گھر سے نکلنا مسجد میں آنا جماعت میں کھڑے ہونا اور بعض اوقات اپنے کام کاج کا سے اس کو چھوڑنا اس طرح کی چیزیں نیند کو چھوڑنا بستر کو چھوڑنا یہ اس میں جسمانی لحاظ سے ایک طرح, ایک طرح کی تھوڑی مشقت ہے اور اسی لیے بالوقات یہ نماز اگر ایمان کمزور ہو تو پھر آدمی کو بھاری لگتی ہے اور پڑھتے بھی نہیں واقع بھی لیکن بعض اوقات آدمی جسمانی طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جسمانی محنت جتنی بھی کر لے مشکل نہیں ہے کیونکہ مال خرچ کرنے میں وہاں پر اس کا ہاتھ تنگ پڑتا ہے اس کو وہاں مشکل لگتی ہے <coughs> وہ ہندو کی مثال کیا ہے ہاں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ہندوؤں کا فلسفہ کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یعنی چمڑی جانے کا مانا کہ جسمانی طور پر جو مرضی آپ کام کروانا کروا کروا لو لیکن پیسہ کو نہیں پیسہ نہ مانگو کوئی اللہ نے بندے کا ہر لحاظ سے امتحان لیا ہے جسمانی طور پر بھی اس کی محنت اس کی مشقت اس کی یہ چیزیں اور مالی طور پر بھی تاکہ صحیح معنوں میں پتہ چلے کہ بندہ کہاں تک اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور ہر لحاظ سے بندے کا امتحان ہو اس لحا اس لیے مالی طور پر بھی اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی زکوٰۃ کی صد کے خیرات کی ان چیزوں کی تاکہ پتہ چلے کہ ان چیزوں میں اس کا دل کیسا ہے تو یہ ہے اصل زکوٰۃ کا مقصد تو اس کے اپنے مال میں سے اور یہ حقیقت بھی ہی ہے بعض لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ نماز میں اس طرح کی چیزوں میں بڑی ان کی روزے ان کا کوئی نہیں چھوٹے گا نماز ان کی بڑی پابندی سے ہے لیکن زکوٰۃ کے معاملات میں صدق خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑے کنجوس بخیر اس کے لیے ان کا ہاتھ بڑا تنگ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے اس لیے زکوٰۃ کو اس کا دوسرا نام کیا ہے زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ اور صدقہ کا لفظ کس سے ہے صدق سے سچائی سے کہ جس سے مسلمان کے ایک مومن کے ایمان کی سچائی معلوم ہوتی ہے بلکہ آپ سر ماتم مسادہ خاتو ہاں کیا ہے برہان کے صدقہ کیا ہے برحان برہان کے معنی دلیل حجت کہ زکوٰۃ کے اندر صدقہ خیرات یہ برحان ہے دلیل ہے انسان کے ایمان کی تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ کہاں تک آدمی اپنے ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے تو تو سچا مومن وہ ہے کہ جو نماز بھی اپنی جسمانی عبادات بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہوئے اور مالی طور پر بھی جو اس کے اوپر حقوق و فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پورا باریکی سے حساب کرتے ہوئے یعنی کہ موٹا سا اندازہ لگا لیا بھی میرا مال اتنا ہوگا بس اتنی دے دی مال نکال دیا کچھ وہ, وہ نہیں بلکہ پوری باریکی سے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے سونا چاندی ہے تو وہ کتنا ہے اگر کوئی ذری میرے پاس زمین ہے وہاں سے کتنی کھیتی آ رہی ہے سمجھے نا کوئی اگر معیشی جانور ہیں ان پر بھی ذکات ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کتنی بنتی ہے ہر لحاظ سے اور خصوصاً آج کل لوگ اکثر تجارت بزنس ہے ہاں اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی کہ نہیں ہوتی آپ کا کو کوئی بزنس ہے کاروبار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے کیسے ذکات ہوگی اس کی ہاں جی ہوتا ہے کیا مطلب سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دکان پہ آپ کی جو بھی آپ کا بزنس ہے اس میں کتنا وہ مال ہے کہ جو خرید و فروخت کے قابل ہے یا یعنی فروخت ہونے کے لائق ہے جو آپ نے تجارت کے طور پر رکھا ہوا ہے ہاں اس کا آپ اندازہ لگائیں گے کتنی مالیت ہے اس کی دس دینار کی مالیت ہے تو دس دینار کی زکات نکالیں گے سمجھے نا چاہے وہ ابھی پانچ منٹ پہلے ہی آپ کی دکان میں آیا ہو ضروری نہیں کہ اس کو سال گزرا ہو ہاں کام شروع کیا ہو آپ کو سال ہو چکا ہو یعنی فرض کرو آپ نے کوئی جنرل سٹور بنایا اور بنائے ہوئے سال ہو گیا جب سال مکمل ہو گیا تو اب آپ کو اس کی زکاء نکالنا ہے کہ پورے سال میں کیا آیا کیا گیا وہ دیکھیں گے نہیں صرف اس وقت دیکھیں گے اس وقت جنرل سٹور میں کیا پڑا ہوا ہے جو سیل ہونے کے لائق ہے اور اس کی سیل ویلو کیا ہے سمجھے نا اس کا آپ اندازہ لگائیں گے پوری طرح باریکی سے دیکھیں گے کہ کتنی اس کی قیمت ہے اس کی زکات نکالیں گے کتنی زکاط نکالیں گے ہاں 2.5 2.5 کے حساب سے جو کہ سونے چاندی یا کرنسی کی زکات ہے وہ یہاں پر وہی ہے <coughs> بات کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر بیشتر لوگ ان سے غافل ہیں ویسے بھی میرے پاس اتنا سونا ہے اس کی زکات دے وہ ٹھیک دے دیتے ہیں لیکن بزنس ہے کاروبار ہے اس کے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں پتا ہی نہیں تو اس لیے ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور پھر زکوٰۃ نکالتے ہوئے یہ بھی کہ شری مصارف میں خرچ کرتا ہے شری مسارف کیا ہے شری مصارف جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں وہاں پر خرچ کرنی ہے جن کا اللہ نے سور توبہ میں ذکر کیا کتنے ہیں وہ آٹھ ہیں تو وہیں پر خرچ کرتا ہے زکات کی جو شرطیں ہیں اس کے مطابق یہ نہیں کہ گھر کا کوئی ملازم ہے اس کو زکوٰۃ دے دی ہاں اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہو کہ چلو کام اور بہتر کرے گا سمجھے نا اس کو صدقہ خیرات دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ کام اور زیادہ کرے اس کا مطلب کہ آپ نے جو اس کو سیلری دینی تھی زیادہ کام کا جو معاوضہ دینا تھا وہ کس میں دے دیا زکوات سے گڑبڑ کر دی کر دی آپ نے اس لیے انہیں بڑی باریکی سے کہا ہے کہ اس کا باریکی سے حساب کرنا اس سے راہ فرار اختیار نہ کرنا فرار کے بہت سے رستے ہیں ان میں سے ایک رستا یہ بھی ہے کہ جس سے آپ نے کام کروایا ہے اسی کو کس کا خیرات دے دو اب بعض تو بدبخت ویسے ہی زکات اس کو معاوضہ دیتے ہی نہیں زکات دے دیوزے کی جگہ پر زکات دے دی اور بعض ہاں اس کی تنخواہ اس کی سیلری دے رہے ہیں لیکن ساتھ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ کام اور بہتر کرے تو شکنی یہ چیز غلط ہے اگر آپ اس سے زیادہ کام چاہتے ہیں تو زیادہ کام کا معاوضہ دوست کو اگر واقع ہی وہ محتاج ہے فقیر ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو اس کو دے سکتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کہ جو زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوات کے جو مستحقین ہیں یہاں پر خصوصاً آج کے دور میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی یہ شخص جو ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے کیا خیال ہے آج کے دور میں خاص طور پر کہ شرک و بدعت ہیں بہت سے وہ لوگ کہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن بڑے شرک میں مبتلا ہے سرے سے بے نماز ہے پڑ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے تو اس کو زکات دیں گے ایسے لوگوں کو زکات پڑتی ہے ہاں اگر زکات ان کے لیے صرف ایک مد ہے کس چیز کی معلفات قلوب کہ ان کی تالیف قلبی یعنی کہ اگر ان کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں اس لیے اس کو زکات دیتے ہیں تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئے اس مقصد کے تحت کافر کو زکات دی جا سکتی ہے ورنہ کسی کافر کو زکوۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا چاہے وہ بھوکا مرتا ہو یعنی اس کے غربت کی وجہ سے فقر و فاقے کی وجہ سے کافر کو زکاعت نہیں دیں گے تو اس موضوع پر بھی ہمارے یہاں بہت لاپرواہی ہے لاپرواہی چھوڑ کر بلکہ لا علمی ہے جہالت ہے کہ زکات جس کو دے رہے ہیں کہ اب وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے شریح طور پر ہاں ویسے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کا اسلام کے مسلمانوں میں شمار ہوتا یا نہیں ہوتا تو یہ بہت اہم یہ وہ چیزیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بعض اوقات اس کے لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے ایک آدمی کا بہت بڑا کاروبار ہے اربوں کا کاروبار ہے اس کا اب اربوں کا اس کا کاروبار یا اس کا اس کے کی, لاکھوں کی ہوگی داری بات اب کو پندرہ بیس منار یا کوئی دو ہزار چار ہزار روپیہ نکال دینا تو چلو آسان ہے لیکن جب کو پانچ سات لاکھ نکالنا پڑے تب بھی وہاں پر بھی اتنا پیسہ ابھی تم اتنا پیسہ نکالتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس سے کہیں بڑھ کر جو اللہ تعالی تم کو دے رہا ہو, اس کو نہیں دیکھ رہے یہاں پر دل تنگ پڑتے ہیں بعد لوگوں کے میں اتنی زیادہ زیادہ اتنا پیسہ نکالوں گا وہ زیادہ پیسہ اس کو نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ بڑھ کر بلکہ 97 سے زیادہ گنا بڑھ کر اس کو جو دے رہا ہے اس کو وہ نظر نہیں آ رہا سو میں سے کتنی زکاط ڈھائی پرسینٹ ہے نا اس کا مطلب باقی کتنا رہ گیا ساڑھے ستانوے جو ساڑھے ستانوے ہے اس کو نظر نہیں آ رہا صرف ڈھائی نظر آ رہے یہ ہے انسان کی وہ جو ہمیں پڑھا ہے انسان اخوری کا حل بڑا بے صبرہ ہے yeah. اس لیے کہ زکوٰۃ ایک متعین کردہ مالی اور تعبدی فریضہ ہے شریعت کے بیان کے مطابق اس کی پوری پوری ادائیگی میں سچا مسلمان کوتاہی نہیں کر سکتا اس کے ادا کرنے میں تو وہی مسلمان عذر اور بہانہ تلاش کرے گا جس کی دینداری میں کھوٹ ہو جس کے نفس میں تنگی ہو اور جس کے کردار میں کجی ہو ہمارے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ زکوۃ نہ ادا کرنے والا مستحق قتل ہے اور اس کا خون مباح ہے مستحق قتل ہے کرنے والا مستحق قتل ہے اور اس کا خون مباح ہے یہاں تک کہ اس کی پوری پوری ادائیگی کر دے جس طرح کے دین کے احکام میں بتلایا گیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتدین کے سلسلہ میں یہ ارشاد رہتی دنیا تک گونچتا رہے گا اور دین اور دنیا کے تعلق کے بارے میں اس دین کی عظمت کا اعلان کرتا رہے گا وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اللہ الجلال کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوۃ کو الگ الگ کر دیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کامل کے مزاج اور اس کی بنیاد قائم کرنے میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان گہرے تعلق کے بارے میں ان کا فہم انتہائی عمیق تھا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں بے شمار آیتوں میں پیدر پہ یکے بعد دیگرے اور ایک ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے الدین یوقی من سوالات و یقتونزک جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نیز فرمایا و اقوام و آیت الزکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نیز فرمایا وہ عقیم سولاد ہے وہ آت اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ظہر اللہ, اللہ خیر. تو اب یہاں پر زکوٰۃ کے حکم کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ زکوۃ جو ہے اس کی اس کا حکم کیا ہے کتنا اہم فریضہ ہے اسے کہتے ہیں کہ زکوۃ ایک متعین کردہ مالی اور تعبدی فریضہ ہے کیا مانے تعبدی کا عبادت کہ جس کا تعلق عبادت سے ہے کہ زکوٰۃ دینا عبادت ہے اور بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے دن سے غائب ہوتی ہیں نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھ لیتے ہیں روزہ تو عبادت سمجھا جاتا ہے لیکن زکوٰۃ بھی عبادت بھی سا. یہ بہت اہم ترین عبادت ہے اس لیے ان چیزوں کو کرتے ہوئے عبادت کا تصور ہو عبادت کی نیت سے اسے, اسے زکات کے اندر نیت ہونا ضروری ہے ابھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں میرے پاس مال پہ زکوۃ فرض ہے میرے پاس اتنا مال ہے جس میں زکوٰۃ بنتی ہے تو میں خود زکوٰۃ دینے کے بجائے کیا کہ کیا کرتا کہ میرا بھائی اس کو پتا ہے کہ میرا مال اتنا ہے اور اس میں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو میرا بھائی اس وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی میرے مال سے نا مال میرا ہے اور اسی میں اس میں سے زکات بنتی ہے لیکن میں زکات دینے کے بجائے میرا بھائی زکات دیتا ہے نیت ہاں جی کس کی نیت سے کی ہے بھائی نے جو زکات دی ہے اس نے کی ہے دکات کی نیت سے اس نے دی دی دی دی مال دیا دی ہے اس میں میری جی. نیت ہونا ضروری ہے سمجھے نا میری نیت ہونا ضروری ہے چاہے وہ زکات اس نے دے سکتا کوئی بھی میری زکات نکال سکتا ہے بھائی نکالے یا قدوسہ مسلمان کسی کو پتا چلتا ہے کہ فلاں کے مال کتنی زکات ہے تو وہ زکوۃ دے دیتا ہے لیکن اس کے بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ لازمن جس کی زکوٰۃ ہے جس کا مال ہے اس کی اجازت ہو وہ جو زکوۃ نکال رہا ہے ایک بطور وکیل کے طور پر نکالے اس کے نائب کے طور پر نکالے تب ہے لیکن جو صحیح ہے عالم وہ یہ ہے کہ اگر اس کو علم ہے جس کی جس کی زکات ہے یا جس کا مال ہے اس کو علم ہے کہ میری زکوۃ میرے مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اور فران زکات نکال رہا ہے تو یہ کافی ہے کافی کیوں ہے کہ اس کی نیت شامل ہوگی اس کی نیت شامل ہو گئی جسے جس میں نے مثال دی تھی کہ مال میرا ہے اور زکوۃ سے بنتی ہے اور مجھے چاہیے تھا اس کی زکوۃ نکالے لیکن بھائی کہتا ہے کہ میں نکال دیتا ہوں مجھے بتاتا ہے کہ میں آپ کے زکوات کی مال کی زکاۃ میں نکال دیتا ہوں میں ٹھیک ہے نکال دو گی تو وہاں پر کوئی شک نہیں کہ وہ ادا ہو جائے گی لیکن بغیر میرے بغیر علم کے اس نے زکات نکال دی وہ زکات ادا نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ میری نیت نہیں اس میں اور نیت ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ عبادت ہے عبادت ہے ان مالآمر بننی تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہاں پر بھی بال اوقات لوگ ان چیزوں سے ان کے پتہ نہیں ہوتا ایسی چیزیں اور خاص طور فطرانہ وغیرہ زکوٰۃ تو چلو کم ہی ہوتا لیکن فطرانہ ابھی رمضان کے آخر میں کہ آدمی یہاں پر ہے اس کے گھر والوں نے فطرانہ نکال دیا اس کو پتا بھی نہیں تو اگر اس کو پتا نہیں ہے تو اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوا سمجھے نا اصل تو یہ ہے کہ خود ان کو بتائے خود ان کو کہے بھئی آپ وہاں پر میرا فطرانہ نکال دینا پاکستان میڈیا میں جہاں بھی آپ کے گھر والے ہیں فرض کرو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے علم کے بغیر انہوں نے نکال دیا تو یہ آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوا ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت وجہ کیا ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اطرانہ عبادت ہے زکوٰۃ عبادت ہے اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے جی <coughs> تو کہتے ہیں کہ ان سے لاہے فرار وہی اختیار کرتا ہے ادھر بہانے وہی پیش کرتا ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہو جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر بڑا مصر ذکر کیا ہے ورنہ تو بیان کرنا چاہیے تھا ان کو یہاں پر کہ زکوٰۃ کا انسان کے اوپر روحانی طور پر کیا اثر ہے کیا اثر ہے خود من اموالہ قدن توتا ہیر اور تجکی ہند بیا ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لو اس کا فائدہ کیا ہوگا تو تاہ ہرم اس سے ان کی تا... پاکیزگی ہوگی اور تجک کی ہم بہا ان کا تج کیا ہوگا مال بھی پاک ہوتا ہے اور جس کا مال ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے مال پاک ہوتا ہے کہ مال کے اندر سے جب ذکا صدقہ نکل جاتا ہے تو مال کے اندر جو غلازتیں ہیں اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور مال اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس کا مال ہے اس کے دل کے اندر بھی مال کے جو علائشیں ہیں محبتیں بیٹھی ہوتی ہیں ہاں زکاء صدقے سے وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور یہ حقیقت ہے آدمی جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسی قدر دل سے مال کی محبت نکلتی جاتی ہے کلّا بل تو المال حبا جما کہ تم مال سے بڑی بہت زیادہ محبت کرتے ہو وہ انسانی فطرت ہے لیکن یہ فطرت کب ختم ہوتی ہے کہ جس قدر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے ہاں پھر اس کے پاس کتنا بھی مال کیوں نہ آ جائے نہیں ہوتی کہ کتنا آیا تھا لیکن جب یہ چیز نہیں ہوتی پھر دس روپے بھی نکالتے ہوئے مشکل لگتی ہے یہ نکالوں گا اس لیے اگر مال کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہو اور مال کی محبت حقیقت میں کیا ہے ایک ایک اللہ کی طرف سے کہہ لیجیے کہ اب کے بندے کے اوپر عذاب ہے مال کی محبت ہونا دل کے اندر کہ جب مال کی محبت ہے تو طرح طرح کی پھر اس کے پیچھے جو ان کو اس کے اثرات ہوتے ہیں مال کو جمع کرنا سمیٹنا اور اکٹھا کرنے کی حوث تھوڑے پر نہ کرنا اس پر کنا نہ ہونا یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں لیکن جب مال کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے اساب کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس خلیفہ وقت کی طرف سے ان کو کچھ یعنی کہ گھر کے اخراجات ان کے اپنے ان, ان کے لیے کواتیہ آیا یعنی کہ صدقہ تھا ان کے ان کے ذاتی طور پر ان کو دیا گیا مال ان کے اپنے لیے تو انہوں نے کو کہا کہ اس کو تقسیم کر دو غریب و فقیروں میں کافی بڑا مال تھا سونے چاندی کی شکل میں تو جب شام کا وقت ہوا تو افطاری کے لیے کچھ کھجوریں بھی نہیں تھی کھانا بھی نہیں تھا تو لونی نے کہا کہ کاش کے آپ تھوڑا سا رکھ لیتی تو ہرتاشا نے کیا کہا کہ کاش کے تم یاد دلا دیتی یعنی ان کو خود کو یاد نہیں ہے کہ میں نے شام کو کھانا کھانا ہے سمجھے نا خود کو یاد نہیں ہے کس لیے کہ مال کا کوئی دل کے دل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس کا تعلق ہوتا ہے نا پہلے سے ہی اتنا مال آیا ہے اس کو میں نے کہاں کہاں لگانا ہے کس کس طریقے سے اس کو سمیٹنا ہے کیا اس سے فائدے اٹھانے ہیں کس طرح اس کو بڑھانا ہے پہلے سے اس, اس کی پلانگی چلنی ہوتی ہوتی لیکن یہاں پر کیا ہے آیا مال اور اسی وقت سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور شام کو کھانے کو وہ کھانے کو کچھ نہ ملا افتاری کے لیے تو کو کہنے کے نے کہا کہا کہ کاش کے تم اپنے لیے کو رکھ لیتے. تو لانڈی کہنے کا کاش کو تم یاد دلا دیتے. شام کو کچھ چاہیے ہوگا گھر میں کھانے کے لیے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب مال کی محبت سے نکلی ہوتی ہے تو اس میں حکم بیان کر رہے تھے کہ اس زکات کا اس کا حکم کیا ہے کہ اگر تو ویسے ہی آپ نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا اگر تو ویسے ہی کوئی انکار کرتا ہے زکات کا تو کیا ہے کافر ہے اسلام کے کسی بھی اس طرح کی جو اہم ترین عبادات ہیں معروف معلوم شدہ عبادات ہیں احکام ہے اس کا کسی حکم کا انکار کر دینا کفر ہے تو اگر تو واقعی ویسے ہی کو کفر کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ ہے یعنی فرضی نہیں ہے چاہے وہ زکوۃ دیتا بھی ہو تب بھی کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا اللہ کے اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا لیکن اگر کوئی تو کہتا ہے کہ فرض تو ہے لیکن دیتا نہیں بخل کنجوسی سے پھر اس کا حکم کیا ہے گنگار ہے لیکن کیا کیا جائے گا ٹھیک ہے بس اپنے گھر میں ہاں اس سے اگر تو کوئی بڑی جماعت پارٹی ہے کوئی سمجھے نا بڑا کنبا قبیلہ ہے کسی علاقے کے لوگ ہیں سب نے انکار کر دیا کہ ہم زکاط نہیں دیں گے ہے فرد لیکن ہم نہیں دیں گے ٹھیک کیا ہے مسلمانوں کا حکمران اس پر فرد ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان سے زکاط لے جس طرح کہ وہ صدیق نے لی اب ان کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ زکوۃ آپ سے ہم دیتے تھے وہ آپ سے دنیا سے چلے گئے اب ہم زکاط نہیں دیں گے یعنی کہ انہوں نے زکاۃ فرد ہونے کا انکار کیا تو ابو کے صدیق ماتے ہیں کہ میں ان سے لوں گا ان سے باقاعدہ جنگ کی تو اگر کوئی ایسا یعنی بڑی جماعت ہے کہ جن سے بغیر جنگ کے زکوات نہیں دی جا سکتی تو ان سے جنگ کی جائے گی اگر کوئی افراد ہیں چند لوگ ہیں تو پھر ان کو ان سے زبردستی لی جائے گی زبردستی لیتے ہوئے حتیٰ کہ ان کو قید بھی کیا جائے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو قید بھی کیا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا اور ان کے مال سے زبردستی زکاط نکالی جائے گی اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا آخرا اشاء اللہ کہ ہم ان کے زکاط بھی ان سے لیں گے اور سزا کے طور پر ان کا آدھا مال بھی لیں گے اگرچہ روایت میں کچھ علماء کا کلام ہے تو کو الحال جو افراد ہیں چند لوگ ہیں ان سے زبردستی زکات وصول کی جائے گی تو یہ تبو کے صدیقہ کا جو ان سے قتال کرنا جو اس کا ذکر کرتے ہیں وہ کیوں تھا کہ اللہ اللہ وقات من فرق بين و زکوٰۃ کہ جس نے زکأۃ اور نماز میں فرق کیا کہ نماز تو پڑھ لی اور زکوٰۃ کہتا میں نہیں دوں گا اس سے جنگ کروں گا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوۃ فرض ہے اور اسی لیے انہوں نے دلی لی قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے جو زکوۃ کے زکوۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے نماز فرد ہے کہ جس کے بغیر اسلام اور دین نہیں ہے اسی طرح زکوۃ بھی اسی طرح فرد ہے yeah. اس کے بعد. مسلمان روزہ رکھنے والا ہوتا ہے سچا مسلمان ایمان اور اجر کی خاطر رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ایمان اس کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے جی ہاں یہاں پر ابھی اسلام کا جو چوتھا رکن روزہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ روزے کا بھی انسان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور روزہ بھی کس مقصد کے لیے رکھنا ہے تو یہاں پر اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ من اور رمضان ایمان اور کہ جو روزہ رکھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ وحتی تھواب کے لیے سے تو کیسے بھی لوگ ہیں جو بغیر ایمان کے روزے رکھتے ہیں ایمان سے رکھنے کا معنی کیا ہے ہاں جی ہاں واقعی مسلمان بھی ہو یہ بھی شرط ہے اور جس طرح میں پہلے رکاط کے حوالے سے ذکر کیا نا نماز کے حوالے سے یہاں پر یہ چیز ہم یہ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ روزے رکھنے والے بہت سے ہیں لیکن ان روزے داروں کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو اگر ان کے عقیدوں کو دیکھا جائے تو عقیدے ان کے خراب ہیں بڑے شرک میں ہیں غیر ہے کو پکارنے والے سر کرنے کام کرنے والے اس لیے ایمان کا لفظ جو ہے سب سے پہلے بنیادی شرط جو اسلام کی ہے اس کے بعد سے مزید اللہ کے لیے اللہ کے لیے خالص ہو کر اس میں اخلاص کا پہلو ہے تو اللہ کے لیے بخل ہو کر خالص ہو کر روزہ رکھتا ہے کیونکہ عبادت کے لیے خلاص شرط ہے بختی کہ اجر ثواب کے لیے تو کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر اجر ثواب کے نیے سے روزے رکھتے ہیں بہت سے لوگ کون سے ایک صرف روٹین رمضان آ گیا صبح سیری کرنی شام کو افطاری کرنی روزے رکھنے پھر روزہ ہوتا کیا ہے کسی رکھ رہے ہو پتہ ہی نہیں سمجھے نا کوئی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے اللہ کا فریضہ ہے اللہ کا حکم ہے اور یہ مجھے یعنی کہ اس کا مجھے نیکی اجر ملے گا ان لوگوں کو اس کے تصور ہی نہیں ہے اور صرف روزے کی بات نہیں بلکہ بہت سی عبادت اس انداز سے اذان ہوئی گھر سے اٹھا مسجد میں آ کر پڑھی چلا گیا پھر بعض کیوں پڑی ہے اذان ہوئی تھی اذان تو ہوئی تھی لیکن اس کا مقصد کیا ہے تمہارا اس لیے عبادات کے پیچھے نیکیوں باتوں کے پیچھے یہ نیت بہت ضروری اہم چیز ہے نیت کو اجاگر کرنا دل میں لانا اس کو اور واقع ہی احساس ہو کہ میں یہ چیز کیوں کر رہا ہوں اور فرق ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی چیز کرتا ہے اس کے سامنے کو ٹارگٹ ہو کو ہدف ہو کسی چیز کو حاصل کرنا مقصد ہو اور دوسرا آدمی وہ کام کرتا ہے بغیر کسی مقصد کے دونوں کے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے اس لیے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو حکم دے دے بھی روزے رکھو صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو تو آج اگر روزوں کی ہمیں کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا اس کی تربیت حاصل نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک عادت سمجھ کر ایک روٹین سمجھ کر اس کو رکھ رہے ہیں کہ عادت ہے روزے رکھنے کی بس وہ عادت پوری کر رہے ہیں تو روزہ عادت نہیں بھائی عبادت ہے اس کا رکھنے کا مقصد کیا ہے احتسابً اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لیے اللہ کی خاطر خالص ہو کر اس کو اللہ کا فریض سمجھتے ہوئے اور اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لیے اور جب یہ آدمی اس نیت کو اس چیز کو دل میں ذرا لے آئے گا نا اسی وقت اس کا روزہ بدل جائے گا اس کا روزہ بدلے گا کیسے بدلے گا کہ پھر وہ دیکھے گا یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس سے کہیں روزے کا اجر ضائع تو نہیں ہو جائے گا اس کے سامنے ہوگا سمجھا نا لیکن جب روزے کے اجر کا کوئی صبر نہیں ہے پھر ٹھیک ہے روزہ رکھ رکھا بھوکا پیاسا ہے لیکن جو الٹے سیدھے کام جو گانے میوزک جو جھوٹ فرار دھوکے غیبتیں ہر چیز چل رہی کو ضائع نہ ہو جائے تو پھر ان چیزوں کی پابندی ہوگی آدمی ان چیزوں پر خیال کرے گا دیان. تو جو آدمی اس انداز سے روزہ رکھتا ہے وہ پھر اللہ ماتدم اس کے حساب کا گنا معاف ہوتے ہیں اس کا مانا کہ جس نے صرف ایک عادت کے طور پر روزہ رکھا ہے روزہ تو اس کو ہو گیا ہم نہیں کہیں کہ دوبارہ روزہ رکھو گے لیکن اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے اس روزے کے پیچھے اس نہیں ہیں اسی طرح وہ روزہ کے آداب کا خیال رکھتا ہے اور زبان نگاہ اور دیگر آدا کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جن سے اس کا روزہ مخدوش ہو اس سے اجر میں کمی واقع ہو کیا من مخدوش ہونے کا کمی مخدوش کمزور خدشہ خدشہ تو خطرہ ہوتا ہے مخدوش جو ہے عربی کا لفظ ہے تو عربی میں خدش کہتے ہیں کسی چیز پر کوئی معمولی نشان پڑ جانا آپ کے جسم پر معمولی قسم کا کوئی یعنی کہ کوئی زخم آ جائے سمجھے نا اس کو مخدوش کہتے ہیں آپ کے کسی چیز پر کوئی رگڑ لگ جائے اس سے وہ تھوڑا اس کا نقصان ہو جائے اس کو کہتے ہیں مخدوش ہاں وہ, وہ شگاف اور چیز ہے وہ دراڑ ہے یہ ہے صرف اس کا اس پر جس کو کہتے ہیں سکریچ آ جانا ہاں جی ہاں جی اسکریچ جو آ جاتے ہیں نا اس کو کہتے خدش عربی کا لفظ ہے تو مخدوش ہونے کا معنی یہ نہیں کہ روزہ ویسے ہی باطل ہو گیا نہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے کمی واقع ہو گئی چیز آپ کی صحیح ہے کریش یعنی والے آئے ہیں اس کے اوپر آپ کی چیز پر لیکن وہ چیز کا یعنی کام دے رہی ہے لیکن اوپر سے وہ خراب ہو گئی اسی طرح روزہ بھی اگر ویسے ہی برباد ہو جاتا پھر تو لیکن یہاں پر ایسی چیزیں کہ جس سے روضہ مختوش ہوتا ہے ہم بعد ایسی بھی چیزیں ہیں جس سے ایسی روضہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا جو ثوابت کو ضائع ہو جاتا ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان یوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فانساب به احد او قاتله فلیقل اني صائم روزہ کے دن روزہ دار کو چاہیے کہ بے حیائی کے کام نہ کرے نہ شور و و کرے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے پر امادہ کرے پر امادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں جی یہ ہے کہ روزے کو مخدوش کرنے سے بچانا جب تم روزے سے ہو تو کیا کرو فلا رفظ رفوز کیا ہوتا ہے بے حیائی کے کام کرنا بے حیائی کی باتیں کرنا کوئی ایسی چیزیں دیکھنا کوئی اس طرح کے کام کرنا کہ جو زنا تک نہ پہنچتے ہوں صرف باتوں کی حد تک ہیں کوئی سننے کی چیزیں ہیں کہنے کی باتیں ہیں کوئی دیکھنے کی ہیں اس طرح کی چیزیں یہ رفص ولاسخب رفت یصخب صخب کیا ہے یا اپنا شور و شغب شور غل کہ شور مچانا اور شور مچانے کا مانا کیسے شور کہ کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ کوئی معمولی کو بحث ہوگی تو وہاں پر اونچی اونچی بحث و تکرار شروع کر دیا گالی گلوچ شروع کر دی کوئی تانو تشنی شروع کر دی تو یہ شور و شقف یہ صخب ہے پھر انصاف بہ اگر اس کے کو گالی دے او قاتلہ قاتل ہوئے اس سے کو لڑے تو پھر گالی کا جواب گالی سے نہیں لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں کس سے ہے پھر یقین اِن سا علم میں روزے سے ہوں یہ اس کا جواب ہے کیا جواب اس میں وہ تو ہے لیکن جواب اس میں کیا ہے کہ کہ میں روزے سے ہوں ایک آدمی آپ کو دیتا ہے اور میں روزے سے ہوں یہ کیا جواب ہو کہ میں تمہاری گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دوں گا تم مجھے لڑ رہے ہو میں تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا کس لیے کہ میں روزے سے ہوں دیکھیے کیا بلاغت ہے آپ سر رسم کے الفاظ میں کہ میں روزے سے ہوں گی بس اتنا, اتنا دل, کہنے سے دل تو آپ کا ٹھنڈا نہیں ہوگا سمجھے نا دل تو ٹھنڈا ہوگا کہ گالی تھپڑ لگاؤں لیکن یہ کہنے سے کیا ہے اس کے اندر بڑے فائدے ہیں آپ کو خود بھی کوئی احساس ہوگا سب سے پہلے کہ مجھے گالی نہیں دینا میں روزے سے ہوں یعنی آپ سر کا یہ لفظ کہنے کہلانے کا یہ اس کے یہ لفظ نہیں, کہنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے روزے دار کو احساس دلانا کہ تم روزے سے ہو تمہارے لائق نہیں کہ تم گالی دو تم روزے سے ہو تمہیں لائق نہیں کہ تم لڑو اور پھر جو لڑ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے اس کو بھی احساس دلا دینا بھی تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں مقابلے میں گالیاں دوں لڑوں میں یہ کام تمہارے ساتھ نہیں کرنے والا کر سکتا تھا کرتا ضرور لیکن چونکہ روزے سے اسے نہیں کروں گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تم کسی کمزوری کی وجہ سے گاڑی کا جواب گاڑی سے نہیں دے رہے تم کسی بزدری کی وجہ سے نہیں لڑ رہے یہ بات نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ روزے سے ہو اس میں بہت بڑی حقیقت میں ایک, ایک لفظ کے اندر یا دو لفظوں کے اندر جو ہے بہت بڑا جواب آ گیا تربیت بھی حاصل ہو گئی اور جواب بھی مل گیا جی نیز فرمایا شراب جس شخص نے روزہ رکھ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹھی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے دیا. یہاں پر بھی وہی چیز پہلے تو کسی کے ساتھ معاملہ تھا نا اب خود اس انسان کا کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے اور جھوٹ سے مراد صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے زور کا لفظ ہے قول زور اس میں بڑا کچھ آتا ہے اس میں ہر وہ چیز جو غلط ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی میں ہے چاہے وہ بذاتے ویسے جھوٹ بولنا ہو کسی کے ساتھ جھوٹا معاملہ کرنا ہو دھوکہ بازی ہو کوئی ملاوٹ ہو کوئی بدزنی بدگمانی ہو کچھ بھی ہو جھوٹ کا زور کا لفظ جو ہے نا اس کے اندر ان کے ساری وہ غلط چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہنے کی کرنے کی دیکھنے کی کسی بھی انداز سے ہوں تو جس نے قول ضوری والے عمل ابھی صرف مسات سما دے کہ اس جھوٹ کے ساتھ معاملہ کرنا تو اس میں سارا کچھ وہ شامل ہو گیا جو برائیوں کے ان چیزوں میں آتی ہیں تو جو روزہ رکھ کر بھی ان برے کاموں کو نہیں چھوڑتا چاہے وہ کسی بھی انداز کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ان داط عام و شرابہ کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں کوئی رمضان میں راشے میں کمی نہیں ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اب تین ٹائم کے جو دو ٹائم کھاؤ اور ویسے تم دو ٹائم نہیں کھاتے ویسے تو ماشاءاللہ اللہ دس ٹائم چاہیں کھاتے ہوں گے افطاری بھی افطاری پھر مغرب کے بعد نماز کے بعد پھر کھانا بھی پھر کے بعد کو اور بھی پھر آدھی رات کو بھی پھر اس کے بعد سیر بھی پتہ نہیں کتنے کھانے چلتے ہیں لیکن ان کے کہنے کا مقصد کہ رمضان میں اور کھانے پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رز میں کمی نہیں ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ تم سے پابندی کروا رہا ہے بلکہ صرف تمہاری تربیت کے لیے تو جب وہ تربیت تم حاصل نہیں کر رہے تو پھر نہیں کہ کھانا پینے چھوڑے دیا. روزہ دار مسلمان کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ جی رہنا چاہیے کو یاد رہنا چاہیے ہم. کہ وہ جس مہینے میں روزے رکھ رہا ہے وہ دوسرے مہینوں سے مختلف ہے وہ روزہ کا مہینہ ہے اور روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی وہ اس اس کا بدلہ دے گا اور غنی فضل و احسان کرنے اور رحمتوں سے نوازنے والے اللہ کریم کا بدلہ اتنا زیادہ اور اتنا عام ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کل عمل بن آدم يضاعف الحسنت بعشر امثالها الى سبع مئت ضعف قال الله تعالی الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بیه يدع الشهو يدع شهوته وطعامه من اجل من اجلي اجل للصائم فرح فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربي ولا خلوف ولا, خلوف في ولا خلوف فيه و فيه اطيب عند الله من ريح المسك آدمی کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے ہر نیکی پر دس گناہ سے سات سو گناہ تک اجر دیا جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ مطالعہ فرماتا ہے کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس لیے کہ اس کا کھانا پینا چھوڑنا اور خواہشات نفس کا ترک کرنا میری خاطر تھا اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو مشک سے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے <تصفح> جی ہاں اس میں روزے کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ روزے کا اجر کتنا ہے تاکہ جس اجر کا ہم نے ذکر کیا ہے نا کہ روزہ رکھتا ہے اجر اجر ثواب کے لیے وہ اجر کتنا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اللہ کے ہاں بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گنہ بڑھاتا ہے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لیکن یہ دس گنا سات سو گنا اس سے زیادہ کیسے کیسے بڑھتا ہے, کی ہے؟ وہ انسان کا کرنے کی, اس کی جو نیت ہے کیسی نیت ہے اس کی کس خلوص کے ساتھ اس نے کیا ہے کن حالات میں کیا ہے یعنی کیا فراوانی تھی اس کے پاس مال کی یا تنگی تھی اس کے پاس مال کی پھر بھی اس نے ریاست کا یا یہ نہیں کہ اس نے جو کی ہے کس مشکل میں کی ہے اور اسی طرح جس کے ساتھ اس نے نیکی کی ہے اس کی ضرورت کس قدر تھی طرح طرح کی اس میں چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں سوائی روزے کے, کے روزہ اللہ ماتا کہ میرے لیے ہے اور میں نہیں اس کا عجز دوں گا تو نماز اللہ کے لیے نہیں ہے کیا خیال ہے زکرات اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر روزے کیوں کہا کہ میرے لیے ہاں جی؟ اس میں بندے روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے ہاں جی؟ اب اس بھری محفل مجلس میں امید ہے کہ کافی لوگوں کے روزے ہوں گے آج لیکن کس کا ہے کس کا نہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہاں سوائے جس نے پانی سامنے رکھا ہوگا اس کا پتا ہے کہ نہیں ہے ورنہ کچھ پتا نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے سمجھے نا تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے اب اوقات کو آدمی سارا دن کھا پی کے شام کو کے دستہ دستخانہ لگتا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے منہ لٹکا کے میں نے بھی رکھا ہوا ہے تو اس لیے جب بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ آدمی کھڑا پتا چلتا ہے فلاں نماز میں آیا تھا سمجھے نا دیتے ہوئے کسی اور کو پتا چلے نہ چلے جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتا چلے گا نا کہ آپ کچھ اس کو دے رہے ہیں اور حج میں بھی لوگ پتہ چلتا ہے کہ فلا حج کو گیا ہوا ہے آج کل تو وہاں پر ایک ایک جو ہے وہ جو لائف چل رہا ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ ورک وہ جو وہاں پر مکہ کے لوگ خود اپنا لائف چلائے ہوتے ہیں موبائل میں ساتھ ساتھ ہاں جی کہ ہم کہاں پر ہیں اس وقت کے کیا کر رہے ہیں تو جو صرف نمود و نمائش رہ گئی ہے لیکن روزے کا وہ کیفیت ہے کہ جس کا صرف اللہ کو پتا ہے ہاں بعض اوقات جیسے کبھی کسی نہ کسی بہانے سے لوگ بتاتے رہتے ہیں ہاں جی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ بتانے کا موقع ملے کہ میرا روزہ ہے تو لیکن عموماً یہ راز رہتا ہے بندے اور رب کے درمیان تو اللہ ماتا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان راز ہے اس لیے میرے لیے ہے اللہ کے لیے خالص ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا اور رب کائنات کا اجر اس کا معاوضہ اس کی طرف سے جو عنایت حاصل ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی آ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا عظیم ہوگی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا عجیب کتنا بڑا ہے تو وہ صرف سا، سا دس گنا سات سو گنا نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے اور ویسے بھی روزے کے اندر کیا ہے صبر ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے انجرحم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر تو ساسو گنا سے بھی کوئی وہ ساسو تو ہے نا نمبر تو ہے نا پھر بھی اس کا لیکن بغیر حساب کے تو یہ روزے کا کی اجر کیوں اتنا بڑا اجر ہے اللہ آپ سر آگے فماتے ہیں بس اللہ تعالی ان یادا او تام یادا شاہبا تو ہو من عجلی بہ دوسری الفاظ یادا تام یدعو شرابہ ہوا شرابہ و ہو شراب من اجلی کہ اپنا کھانا پینا اپنی نفسانی خواہشات یہ ساری چیزیں اللہ مات میری خاطر چھوڑتا ہے ہاں یہ بھی لفظ سامنے ہونا چاہیے یہ مانا سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر چھوڑا ہے یعنی کہ عادت پوری کرتے ہوئے یعنی کہ کسی اور مقصد کے لیے بلکہ اللہ کی خاطر پھر الحمت لسائم فرحتان کے روزے دار کے دو خوشی کے موقع ہیں ایک جو ہے اند فطر ہی جب پورے دن کے بھوکے بھوک پیاس کے بعد اللہ کی نمتوں سے آدمی افطاری کرتا ہے کھاتا پیتا ہے تو کوئی خوشک نہیں کہ خوشی ہوتی ہے بھی لیکن یہ خوشی معمولی سی ہے اصل خوشی کیا ہے وفر اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور رب سے ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہاں <laughs> جی رب سے ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا بھائی ہاں <سؤال> ہوگا اللہ راضی ہوگا اور ہاں جی اور کچھ جنت, جنت, جنت میں باب الریا باب وشربو ہنی ام بیما اسلف تم فلیا ملخا علیہ سرت الحاقہ میں اللہ ماتا ہے جنت والوں کو کہے گا کلو وشربو بما اسلف تم آج کھاؤ پیو مزے اڑاؤ کس کی وجہ سے کس کے بدلے میں بما اسلف تم جو پہلے تم کر چکے فی الیہ الخالیہ گزرے ہوئے دن میں دنیا میں بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ روزے داروں کے بارے میں آیت ہے یہ آیت روزے داروں کے بارے میں ہے کہ پہلے تم اللہ کے حکم کے مطابق بھوکے پیاسے رہے ہو روزے رکھتے رہے ہو آج اس کا بدلہ اس کا اجر کیا ہے کہ آج جنت کی نعمتیں تمہارے لیے تو اصل یہ خوشی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ یہ بابران کھلا ہے داخل ہو جاؤ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلو وشربو ہنی امبیما اسلف تم فلیہ ملخا علیہ ہاں یہ اثر خوشی کا موقع آج دنیا کے اندر بھی افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے لیکن معمولی سی ہے تو دونوں خوشیوں کے اندر بڑا فرق ہے خلوف فی ہی فی ہی کے معنی اس میں نہیں فم اور فی دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے کیا ہے ہانٹ اسی اقبال حدیث روایتوں کے اندر خلوف فم ہی اس کے منہ کی اور یہاں پر فی ہی کا اس روایت آتی ہے کہ اس کے منہ کی جو سمل ہے اس کی بو ہے اتی اب اللہ من مسک وہ کس سے بہتر ہے مشکہ ہوتی ہے ہمارے بہت سے بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا کیا ہوتی جس کو کستوری کے نام بھی دیتے ہیں ہرن کے ناف سے نکلتی ہے زخمی کرتے ہیں تو کیا ہوتا اس میں خون جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اوپر سے باندھ دیتے ہیں ٹائٹ کر کے اور ایک وقت کے بعد وہ خون جو ہے وہ یہ حالانکہ خون پڑا پڑا کیا ہوتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہی خون ہرن کی جب ناف میں جمع ہوتا ہے اور پڑا پڑا وہاں وہ اس ایسی خوشبو دیتا ہے کہ جیسی قدوسی دوسری خوشبو نہ ہو تو یہ مشک ہوتی ہے یا کستوری کا نام جس کو کہتے ہیں مشق تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ روزے دار کے منہ کی اسمیل جو ہے وہ اس سے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالی کیا بو کو پسند کرتا ہے پری بات تو اللہ تعالی کے ہاں کسی بو کا یا سمل کا ان چیزوں کا کوئی ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں سمجھے نا کیونکہ اللہ تعالی کی ساری چیزیں پیدا کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے ان چیزوں سے نہ کوئی اذیت ہے نہ کوئی خوشی ہے اللہ تعالی کو یعنی کہنے کا مقصد ان چیزوں کا اللہ تعالی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے جس طرح کے بندوں کے گناہوں کا ان کی نیکیوں پر نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کی عدمت پر اس کی شان پر کوئی اثر نہیں ایسے یہاں پر بھی لیکن اللہ کو پسندیدہ کیوں ہے یہ یہ وہ ببو ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور جب چنگو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہو تو اللہ کو بڑی پسندیدہ ہوتی ہے اس کے اور بھی کوئی مثالیں ہیں ہاں جی ہاں جی کہ جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا ایسے جیسے اس کا زخم تازہ ہے ابھی خون بہ جائے گا اللہ ریح المسک آپ مانتے ہیں کہ وہ زخم ایسے ہوں گے جیسے خون بہ پڑے گا لیکن ان سے کستوری کی اسی مشکی خوشبو آ رہی ہوگی سمجھے نا تو یہ اللہ کی رام ہے اور بھی کوئی ہے ہاں جی دو قطرے اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں کون سے ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے اور دوسرا دوسرا کون سا ہے شہید کا خون اللہ کو اللہ کے خوف سے اور جو سے شہید کا خون جو ہے تو اسی طرح اللہ کی راہ میں چلنے والے کے جو اس کے گرد و غبار ہو اس پر پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں حالانکہ گد و غبار ہے مٹی ہے سمجھے نا خون ہے ایک گندی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہ, ہاں یہ چیزیں پسندیدہ کیوں ہیں؟ کہ اس کی اطاعت میں ہے. اس لیے با ہوش اور باشعور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کے مختصر اوقات کو غنیمت جانے اور اس میں عمل صالح کرے دن میں روزہ نماز تلاوت صدقہ اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے سے اور رات میں نوافل تہجد اور دعا کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت اور رضا جوئی کے لئے کوشش کرے منقاں رمغان ایمان و احتساب و فر اللہ نظمبھی جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر چاہتے ہیں <تصفح> رمضان میں نوافل ادا کیے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاد... دی جائیں گے <تصفح> رسول اللہ یعنی جس سے پہلے ذکر ہوا ہے حدیث کا لیکن یہاں پر انہوں نے جو شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک باشعور اور باہوش مسلمان جو ہے اس مہینے کی ہر مختصر اوقات کو غنیمت جانتا ہے ہر لمحے سے کہ اب میں کیسے فائدہ اٹھاؤں اب اس سے میں کیا کروں کہ جو میرے لیے زیادہ نیکی اجر کا باعث بنے دن ہو یا رات ہو روزہ روزے کی حالت میں ہو یا رات کہ رات کے اوقات میں ہو تو ہر لمحے سے اس میں فائدہ اٹھانا جب پتہ ہے کہ ایک ایک, ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے تو اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے یعنی بعض صالح کا کہنا ہے کہ اگر مردوں کو کہا جائے کہ کسی چیز کی تمنا کرو کیا تما کیا تمنا کریں گے کہ ان کو رمضان کے کچھ لمحات مل جائیں رمضان کے کچھ وہاں لمحات مل جائیں ان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی اور جن کو ملے ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے تو یہ انسان کی فطرت کہ جو چیز حاصل ہے ملی ہوئی ہے اس کا احساس نہیں ہے اور جو چیز نہیں ملی یا جو چیز چھوٹ چکی ملنے والی نہیں ہے اس کی پھر قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اس کی کیا قیمت تھی جی ہاں پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور خاص طور پر آخری عشرے میں جس قطرت سے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس طرح دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمدان غری وفی الشریر غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدرا قدر چلی خیر حدیث کا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان میں آپ کی عبادت کی کوشش محنت ہوتی تھی اس وقت اس قدر کسی اور دنوں میں اور مہینے میں نہ ہوتی تھی اور خصوصاً رمضان کے بھی جو آخری اشرہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہوتی تھی وہ اور, اور اور کسی اور دن میں نہیں ہوتی تھی یہ سارا کچھ کس لیے تھا کہ اس رمضان کی جو فضیرت ہے اس کا جو یعنی اس کا جو حواب ہے اور اس کی جو یعنی کہ غریمت کی جو گھڑیاں ہیں اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کا ہر وقت ہی, ہی ہر لمحہ ہی بہت قیمتی اور بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کی میں گزرتا تھا لیکن خصوصاً رمضان کے علمحات میں آپ کی اس قدر کوشش اور محنت اور خصوصاً آخری اثراتوں میں آپ کی اس قدر محنت کوشش کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی ہی کتنا قیمتی وقت ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کی ابھی سے پلان کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں سجیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر من رمضان كله و ایقظ وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کی, رات کی راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود کمر کس کر تیار ہو جایا کرتے تھے آخری اشراء جو رمضان کا اس میں آہ اللہک اللہ کہ پوری رات ہی جا کر گدارتے اللہ کی عبادت میں وہ عبادت کو ایک نہیں بلکہ طرح طرح کی عبادت کوئی قیام ہے کوئی تلاوت ہے کوئی دعا ہے مختلف طرح کی عبادات میں تو پوری رات ہی عبادت میں گزارتے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ آدمی افتاری سے لے کر سحری تک مغرب کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل جو ہے اس رات میں عبادت میں رہے اگر زیادہ تھکاوٹ ہو جائے تو آدمی چند بھات کے لیے اگر آرام کر لے تو الگ بات ہے ورنہ اصل تو یہ ہے اور نہ کہ صرف خود و قضا قداحلہ ہو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ جس قدر ان راتوں کی فضیلت اور اہمیت ہے جدہ و شدت میں کے معنی خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیتے کمر کس لیتے یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مزید تیار کر لیتے تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جن کا جن سے بڑا, بڑا کسی کا مقام ہی نہیں اللہ نے کسی کو دیا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اگر آپ کی یہ محنت کوشش تھی تو باقی لوگوں کی کیا محنت کوشش ہونی چاہیے لیکن حالات ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری حالتیں کیا ہوتی ہیں جی بھی ہوتی نہیں یہ باقاعدہ کی جاتی ہے یہ باقاعدہ پلان کے تحت رمضان شو رمضان ڈرامے رمضان فلمیں سمجھے نا یہ ساری چیزیں باقاعدہ شیطانوں کے پروگرام کے تحت پلان کے تحت آتی ہیں اور پھر مختلف طرح کے میچ وغیرہ بھی باقاعدہ ان کے آپ کی اگر کوئی کوشش یا پلان چل رہی ہے کہ میں رمضان سے قاعدہ فائدہ اٹھاؤں وہ آپ سے کہیں بڑھ کر ان کی پلاننگ اس وقت چل رہی ہیں کہ رمضان کو کیسے برباد کروائیں کیسے لوگوں کو رمضان سے, فائدوں سے رمضان کی برکتوں سے دور کریں ان کے باقاعدہ چل رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس میں نوافل وغیرہ پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے ارشاد ہے تحرّو لیلت القدر في العشر شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو آپ کا ارشاد ہے تہرو لئی لتھ القدری فل من, من رمادان شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاک راتوں میں تلاش کرو ایک حدیث میں ہے من قوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ایمبی جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے نوافل ادا کیے اس کے تمام پچھلے گنا دیے جائیں گے جی جی بارک شب قدر آج نہیں کیا آج جی؟ یا گزر چکی ہے پاکستان میں ویسے آج ہے آج جی؟ پھر؟ شب برات وہ لب میں ترجمہ کرو گے تو یہ شب قدر ہی بنے گا لاتی برات تو برات قسمت کو لہال دیکھیے احادیث کیا ہے قرآن کیا ہے اور ہمارے ملاوں کا دین کیا ہے میں صرف یہاں پر یہ اس بات کی تنبی کرنا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ وسلم جس سب قدر کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے فی الآشر <وِلْرَمَضَان> وہ رمضان کی آخری دس راتیں ان دس راتوں میں سے جو وطر رہے ہیں تاق راتیں ہیں دوسری حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے اور آخری دس راتوں میں ہے لیکن ہمارے ہاں جو آج کل رات, رات کل کل منا لی گئی ہے یا آج منائی جائے گی اس رات کا بھی یہی تصور ہے اس کے اندر بھی تقدیریں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بلکہ بعض لوگوں کے ہاتھ اس کی فضیلتیں جو شب قدر رمضان کی اس سے بھی زیادہ ہیں اور اسی لیے رمضان کی شب قدر کا اہتمام نہیں ہوگا اتنا جتنا اس کا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے اللہ کے دین کو سیکھنے سمجھنے کی اور ان گمراہ کن جو رستے اور چیزیں بنائی گئی ہیں ان تو کس طرح ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی اور لوگوں کو بتانے کی دیکھ لیجیے آج رات وہاں پر کیا ہنگامے ہوں گے اور کس انداز سے پوری پوری رات لوگوں کی محفلیں جمیں گی اس کام پر کہ جس کا کسی ایک صحیح حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے اللہ کے ربی اللہ سے زندگی بھر کبھی آپ نے اس رات کا کسی منگڑ تدیس میں ذکر نہیں آتا ہاں یہ تو من گڑھ سے ہیں اس کی یہ فضیلت ہے اس کی وہ فضیلت ہے لیکن نبی علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں گھڑی شاید ان کو یاد نہیں رہا تو گھڑنا بھول گئے ہیں کہ آپ سر سم نے اس رات میں کیا کیا تو کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں تو جس کے لیے آج لوگوں کی محفلیں ہیں مجلسیں ہیں اور اس کے لیے ان کی پوری پوری رات جاگنے کے انداز رہیں گے تو خیر بات کر رہے تھے کہ لیاز القدر جو رمضان کے آخری دس راتوں میں ہی ہے جو پہلی روایت ہے نا ہر قدر فی الشر اواق پوری دس راتوں کے اندر اس نے ہمارے ہاں جو صرف راتیں ہی جاگنے کا وہ ہمارے چلا ہوا نا وہ غلط ہے بالکل سنت کے بھی خلاف ہے آپ سسل پوری دس راتیں ہی جاگتے تھے صرف یہی طاق راتیں جاگتے تھے تو اس لیے یہ رات آخری دس راتوں میں سے کو ایک ہو سکتی ہے ہاں اس میں تاک راتوں میں جیسے دوسری رات میں جو آتا ہے فتر تاک راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے یہ نہیں کہ تاک راتوں کے علاوہ ہو نہیں سکتی بلکہ جب قرآن نادل ہوا تھا کس رات میں نادل ہوا ہے ہاں جی لہٰذر میں کون سی رات تھی وہ ستاس میں ہاں جی آخری شروع داخ را رات نہیں تھی ہاں جی چھبیس ہاں جیسے چوبیس جی؟ سیرت کی کتابوں میں جو سیرت نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چوبیسویں رات کو آئی تھی چوبیسویں رات تھی وہ تاک رات بھی نہیں تھی اور اضافر کیا ہم آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں ہا ہر ہاں تبدیل ہوتی ہے لیکن اس سال جو ہے جب یعنی کہ آپ کے اوپر قرآن نازل شروع ہوا اس سال یہ چوبیسویں رات تھی جو سیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چوبیسویں رات تھی ستائیسویں نہیں تھی تو چوبیسویں تاخ رات نہیں ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ رات آخری دس راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے چوبیسویں رات تھی جس طرح جس سال آپ پر پہلی وہی نازل ہوئی اس کے بعد آپ سر کو آپ کو قدر دکھائی گئی اور یہ اس سال کون سی رات تھی تیئیسویں رات تھی اس سال یہ تیئیسویں رات تھی اور بعد حدیث میں آپ نے خود فرمایا ہے کہ ستائیسویں کو ہے ستائیسویں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو اس میں اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ رات ایک فکس نہیں کسی ایک ہی رات آئے بلکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے حکمت سے بدلتا رہتا ہے کبھی اکیسویں ہوگی بائیسویں ہوگی یعنی کہ آخری آخری دس راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے اس سال یہ ہوگی اگلے سال کو دوسرے رات لے آئے تو یہ ہے اسی لیے آپ نے ان دس راتوں میں ہی اس کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا اور خود بھی یہی کرتے تھے اگر آپ کو پتا ہوتا کہ فلاں رات ہے تو ٹھیک ہے باقی راتیں جاگنے کی ضرورت ہی تھی تو اس سے پتا چلا کہ داخلاتوں میں کوئی ایک رات ہے لیکن تاک راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے اور ستائیسویں کا ہونے کا اور زیادہ امکان ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ستائیسویں ہی ہو ہاں نشانی نشانیاں بتائی ہی گئی ہیں نشانیاں باز تو وہ ہے کہ جو صحیح عادیث میں ہیں اور کچھ بلکہ قرآن کریم میں نے لڑکا ہے کہ وہ لے جا ہے بابرکت رات ہے اور سلام الح سلامتی والی رات ہے صورت تو قدر میں اور سورک میں صلاح نے بیان سمایا کہ اس رات کے بعد جب سوریہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعا نہیں ہوتی شعا کیوں نہیں ہوتی یعنی جو شعائیں سورج کے نکلتے ہوئے چبھتی محسوس ہوتی ہیں وہ شعا نہیں ہوتی اور علماء کہتے ہیں کہ شعا کیوں نہیں ہوتی کیونکہ پورے زمین فشتوں سے بھری ہوتی ہے جس وجہ سے وہ شعا جو ہمیں سورج کی طرف سے نکلتی نظر آتی ہے وہ شوا ختم ہو جاتی ہے کہ سورج آپ کو اس کی نظر آئی کے لئے کہ شعا نہیں ہوگی اور اسی طرح اس رات میں سکون اطمینان ہونا تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو صحیح ہی حادث سے ثابت ہے باقی اس میں کتا نہیں بونگتا کچھ تارا نہیں ٹوٹتا اور پتنی دودھ جو ہے پانی جو ہے دودھ بن جاتا ہے ہاں جی درخت سجدہ کرتے ہیں ویسے آج تک ہم نے اپنی پوری زندگی میں کسی درخت کو سجا کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی پانی کو دودھ بنتے دیکھا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ ساری جھوٹ ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے